بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین سلام علیکم آج جو ہم کتاب لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے دستاویز امامت یہ کتاب دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے پہلی جو ہے غدیر کمال الدین اور تمام نعمت کے بارے میں بیان کی گئی ہے یعنی غدیر کے بارے میں بیان کی گئی ہے اور اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے قطب غدیر جہاں پہ رسول خدا نے اس خطبے کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جن کے نکات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے جیسے تدبیر کائنات مالک حقیقی تبلیغ رسالت اعلان ولایت علی السلام امام کائنات علیہ السلام کو نہ چھوڑنا علی السلام باب علم نبی ہیں افضلیت علی السلام عظمت قرآن یہ ساری چیزیں جو ہیں اس خطبے میں بیان کی گئی ہیں خطب غدیر سے مشہور و معروف ہے اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب کے پہلے حصے سے جس کا نام ہے غدیر کمال دین اور تمام نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم غدیر کمال دین اور تمام نعمت غدیر خم کے میدان میں حضرت عالم نے ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و امامت کا اعلان پیغمبر اکرم صد اللہ علیہ ول وسلم کی رسالتی زندگی کا وہ سجدہ آخری ہے جس پر ساری رسالتی زندگی کی قبولیت کا دارومدار ہے۔ مدار ہے علم تف الفاما بلختہ رسالتہ علی علیہ السلام کی امامت و ولایت دین کا وہ اہم رکن ہے جس کے بغیر دین کا کوئی جز مکمل نہیں ہے جملہ عبادتوں بلکہ ہر عمل کی قبولیت امامت و ولایت پر منحصر ہے آج کے دور میں جب امامت و خلافت کی گفتگو کی جاتی ہے تو کچھ افراد اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دبے ہوئے مسئلے کو اٹھانے سے کیا فائدہ اس وقت نہ تو کسی کو تخت و خلافت سے اٹھا سکتے ہیں اور نہ کسی کو تخت خلافت پر بیٹھا سکتے ہیں لہذا اس طرح کے بحثوں سے صرف کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے یہ طرز گفتگو اس خیال کا نتیجہ ہے کہ امامت و ولایت کی بحث صرف ایک تاریخی بحث ہے جبکہ یہ گپتگو صرف تاریخی گفتگو نہیں ہے بلکہ دین اور زندگی کی بحث ہے یہ بحث آج بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کل تھی جس طرح عقائد کی دوسری بحثوں کی ضرورت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طرح اس بحث کی اہمیت سے انکار ناممکن ہے توحید عدل نبوت اور قیامت کی بحثوں کی مانند امامت کی بحث بھی وقت کی اہم ضرورت ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسند خلافت پر کس کو بیٹھنا چاہیے تھا مسئلہ اہم یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کے مسائل میں اپنے افکار و نظریات میں اپنے عقائد و اعمال میں کس کی پیروی کریں۔ اس وقت کس کے راستے پر چلنا سیراط مستقیم پر قائم رہنا ہے وہ کون سا سلسلہ ہے جہاں قدم قدم پر قسمتی ضمانت موجود ہے وہ کون سا راستہ ہے جس پر ثابت قدم رہنا جنت تک پہنچاتا ہے وہ کون سا سلسلہ رہبری ہے جس کا معصوم رہبر آج بھی موجود ہے وہ کون سا سلسلہ ہے جس کی کڑیاں جناب آدم علیہ السلام سے آج تک اپنی اسمتوں کے ساتھ متصل ہیں اس نقطہ نظر سے دیکھتی تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بحث کس قدر لازم و ضروری ہے امامت صرف رہنمائی نہیں ہے اصطلاحی طور پر صرف آرستہ طریق نہیں ہے بلکہ رہبری یعنی عیسائی مطلوب ہے لہذا جب تک راہ موجود ہے اس وقت تک رہبر کی ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے تو اس کی شناخت اور معرفت ضروری ہے جو لوگ بغیر رہبر کے سفر کر رہے ہیں ان کو تو آخر ہی میں معلوم ہوگا کہ اپنی حقیقت مقصد سے کس قدر دور ہو گئے اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جب اس کی تلافی اور بھرپائی کی کوئی صورت نہ ہوگی کچھ حضرات اس طرح کی باتوں کو اتحاد مسلمین کے خلاف قرار دیتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب اسلامی فرقے ایک دوسرے سے قریب آ رہے ہیں خلافت و امامت کی بحث اس مشن میں ایک رکاوٹ ثابت ہوگی ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اتحاد مسلمین کا مخالف نہیں ہے ہر درد و مند مسلمانوں کی صفوں کو متحد دیکھنا چاہتا ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے مذہب کے اصول اور خصوصیات سے دستبردار ہو جائیں اور تمام اسلامی مذاہب کے مشترکات کو یکجا کر کے ایک معجون تیار کر لیا جائے بلکہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مذہب کے اصول و خصوصیات پر قائم رہتے ہوئے دشمنوں کے مقابلے میں متحد ہو جائیں تاکہ دشمنوں کو مسلمانوں کے درمیان ریشہ دوانیاں کرنے کا موقع نہ ملے جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کے نام خط میں تحریر فرمایا ہے میں اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام سے برگزشتہ ہو رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ کے دین کو نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اس وقت میں نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد نہ کی تو اسلام میں عظیم شگاف پیدا ہوگا یا پھر اسلام منہدم ہو جائے گا اور یہ مصیبت تم لوگوں پر چند روز خلافت کرنے سے زیادہ عظیم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنے کو خلافت کا حقدار نہیں جانتے تھے وہ جانتے تھے ان کو یقین تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور اس منصب کا حقدار نہیں ہے جیسا کہ مولا نے پتب شکتیا میں ارشاد فرمایا ہے مولا نے صرف اس لیے لوگوں کی مدد کی تاکہ مسلمانوں کے اختلاف سے دشمن فائدہ نہ اٹھائے اور اگر وقت آ جائے تو سب مل کر اور جم کر دشمن کا مقابلہ کریں ایسا نہیں تھا کہ مولا بالکل خاموش ہو گئے تھے بلکہ جب جب موقع ملا آپ اپنے حق کو بیان کرتے رہے اور باقاعدہ استدلال سے وضاحت کرتے رہے کہ منصب اخلافت کا ان کے علاوہ کوئی اور حقدار نہیں ہے اس لیے وہ متعدد واقعات گواہ ہیں جہاں مولا نے اصحاب کے مجمع میں اپنی قانیت کو بیان فرمایا ہے اور لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے حضرت علامہ مینی علیہ الرحمٰ نے اپنی گرا قدر کتاب الغدیر کی پہلی جلد میں اس طرح کے واقعات کو مناشرہ کے عنوان کے تحت ذکر کیا ہے اس کے علاوہ اپنی بات کو نہایت سریس اور استدلالی انداز میں پیش کرنا اور نہایت متین انداز سے نرمی کے ساتھ حق کو واضح کرنا اور لوگوں کو اس طرف دعوت دینا خود اتحاد مسلمین کی راہ میں ایک اہم قدم ہے جس طرح حکمت اور موضیہ حسنا سے مذہب کے دوسرے اصولوں توحید نبوت قیامت کی طرف دعوت دیتے ہیں اسی طرح عدل و امامت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں کسی کو ماننے پر مجبور نہیں کرتے ہیں یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ امامت کا عقیدہ کس قدر اہم ہے یہ صرف دو رکت نماز کی امامت نہیں ہے بلکہ پوری اسلامی تعلیمات اصول پرو، احکام اخلاق ہر میدان میں ملت مسلمہ کی رہنمائی ہے اور یہ بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اس عقیدے سے منحرب ہو جانے سے اور اس کو تسلیم نہ کرنے سے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں جس کا صحیح اندازہ میدان میں ہی میں ہوگا منصب امامت کس قدر عظیم منصب ہے اور امام کو کن کن الوہی صفحات کا حامل ہونا چاہیے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اس سلسلے میں حضرت امام علی ابن موس رضا علیہ السلام کی ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں یہ حدیث سقت الاسلام شیخ یعقوب قلعی علیہ الرحمٰ نے اپنی گراں قدر کتاب کافی میں نقل فرمائی ہے امام کی صفات عصمت کی زبان سے سننے ہیں عبدالعزیز بن مسلم کا بیان ہے حضرت امام علی رضی رضا السلام قیام پذیر مرغ میں مناشرہ تھے ابتدائی دنوں میں بروز جمعہ مسجد میں ایک جلسہ تشکیل دیا حاضرین نے امامت کے موضوع پر بحث شروع کی اور آپس میں کافی زیادہ اختلاف رونما ہوئے میں حضرت امام علی رضی رضا السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور لوگوں کی گفتگو بیان کی حضرت نے مسکرا کر پرمایا اے عبد العزیز یہ لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں اور اپنے نظریات کو صحیح خیال کرتے ہوئے دھوکے میں ہیں خدا ان عالم نے اپنے پیغمبر اکرم کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جب تک دین کو کامل نہیں کر دیا ان پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور حلال و حرام کی وضاحت ہے ادو ادو احکام اور لوگوں کی ضرورت کی تمام چیزیں اس میں موجود ہے جیسا کہ خدا کا ارشاد ہے ہم نے وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا اس وقت یہ آیت نازل فرمائی آج تمہاری خاطر دین کو کامل کر دیا اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا سورہ معدہ آیت نمبر تین امامت تکمیل دین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک دین کی تعلیمات امت کے لیے واضح نہیں کر دی راستے روشن نہیں کر دیے اور امت کو شاہراہ حق پر کھڑا کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام کو امت کے لیے پیشوا اور امام معین کیا امت کی ضرورت کی ساری چیزیں بیان کر دیں جو یہ خیال کرتا ہے تو خداوند عالم نے اپنی دین کامل نہیں کیا وہ خدا کی کتاب کا انکار کرتا ہے اور جو خدا کی کتاب کو رد کرے وہ کافر ہے کیا لوگ امامت کی قدر و منظرت سے واقف ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ نظام امت میں اس کی کیا اہمیت ہے تاکہ لوگ اپنی مرضی سے کسی کا انتخاب کر سکیں اور کسی کو اپنے لیے اختیار کر سکیں یقیناً امامت اعلیٰ قدر عظیم الشان بلند مقام جلیل قدر منزلت ہے اس قدر عمیق ہے کہ اس کی تہو تک کسی عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے انسانی نظریات کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے جب لوگ امامت کی قدر منزلت سے واقف نہیں ہے تو کس طرح یہ لوگ اپنے لیے کسی کو امام معین کر سکتے ہیں امامت اس قدر عظیم منزلت ہے خداوند عالم نے نبوت اور خلت کے منصب جلیل اور بعد جناب ابراہیم کو امامت عظیم منصب عطا فرمایا اور ان کی منزلت و رفعت میں اضافہ کیا ان کے نام کو بلند کیا اور فرمایا میں نے تم کو لوگوں کا امام قرار دیا سورہ بقرہ آئے ایک سو چوبیس حصول منزلت امامت سے شاد و مسرور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا ومن ضروری میری نسل میں بھی خدا اندم نے فرمایا میرا منصب ظالموں کو کو نصیب نہیں ہوگا اس آج نے صبح قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا اور صرف پاکیزہ اور منتخب افراد سے مخصوص کر دیا خدا اند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی ضروریت میں پاکیزہ اور منتخب افراد قرار دیے جیسا کہ ارشاد فرمایا ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیا اور ہم نے ہر ایک کو نیکوکار قرار دیا ہم ان کو امام قرار دیا یہ ہمارے عمر سے ہدایت کرتے ہیں تمام نیک کام قیام نماز ادائے زکا کی ان کی طرف واہی کی اور یہ سب ہمارے عبادت گزار تھے سورہ انبیاء آیت بہتر اس طرح ہمیشہ امامت ان کی ضروریت میں رہی ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے ایک کے بعد ایک آتے رہے یہاں تک کہ خداوند عالم نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کو اس کا وارث قرار دیا اس سلسلے میں ارشاد فرمایا جناب ابراہیم سے سب سے زیادہ نزدیک اور سزاوار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور خدا تو مومنین کا ولی ہے سورہ آل عمران آئے 68 لہٰذا امامت آن حضرت سے مخصوص تھی اور آ حضرت نے خدا کے حکم سے اور اس کے بتائے ہوئے انداز سے یہ امامت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی پھر ان کی ضروریت میں منتخب افراد آتے رہے جن کو خداوند عالم نے علم و ایمان عطا کیا اور اس سلسلے میں ارشاد فرمایا جن کے پاس علم و ایمان تھا انہوں نے کہا تم قیامت تک خدا کی کتاب میں زندگی بسر کر رہے ہو سورہ روم آئے چھپن امامت قیامت تک حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی اب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو یہ جاہل افراد کس طرف اپنی طرف سے امام منتخب کر سکتے ہیں بے شک امامت انبیاء کی منزلت اور اوسیہ کی میراث ہے یقیناً امامت خدا کی خلافت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی جانشینی ہے یہ امیر المومن علیہ السلام یقیناً امامت دین کی زمان مسلمانوں کا نظام دنیا کی نیکی اور مومنین کی عزت ہے یقیناً امامت سر سبز و شاداب اسلام کی اساس اور اس کی بلند شاخ ہے امام کی بدولت نماز زکوٰۃ روزہ حج اور جہاد کامل و تمام ہوتا ہے امام کی خاطر غنیمت میں اضافہ ہوتا ہے صدقات فراوان ہوتے ہیں حدود جاری کی جاتی ہے احکام نافذ ہوتے ہیں سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے مضافات کی نگہداری ہوتی ہے امام خدا کے حرام کو حرام کرتا ہے حدود قائم کرتا ہے خدا کے دین سے دفاع کرتا ہے اور خدا کے راستے کی طرف حکمت موعظہ حسنا اور حجت بالغاہ سے دعوت دیتا ہے امام روشن سورج کی طرح ہے جس کے نور سے ساری دنیا منور ہے یہ افقی اس بلندی پر ہے جہاں لوگوں کے ہاتھوں اور بسارت کا گزر نہیں ہے امام تابندہ چاند روشن چراغ پھیلتا نور رات کی تاریخیوں میں شہروں کی رہ گزر میں بیابانوں کی وادیوں میں سمندر کی موجوں میں روشن ستارہ ہے امام تشن رب کے لیے نہایت خوشگوار پانی ہے ہدایت کی جانب بہترین رہنما اور ہلاکتوں سے نجات دینے والا ہے امام پہاڑ کی چوٹیوں پر روشن آگ ہے تاکہ دور سے بھی لوگ اس کی طرف آ سکیں اور ہدایت حاصل کر سکیں ٹھنڈک سے لوگوں کے لیے گرمی کا سبب ہے ہلاکتوں کی جگہوں پر بہترین رہنما ہے جو امام سے جدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا امام برسنے والا بادل موسلا دھار بارش روشن سورج سائے دار آسمان وسیع زمین ابلتا چشمہ جھیل کا گلستان ہے امام مانوس دوست شفیق باپ مہربان بھائی چھوٹے بچوں کے لیے رحم دل ماں سخت مشکلات میں بندگان خدا کی پناہ گاہ ہے امام خدا کی مخلوقات میں خدا کا امانت دار بندگان خدا پر اس کی حجت سرزمین پر خدا کا خلیفہ خدا کی طرف دعوت دینے والا حقوق خدا کی حفاظت کرنے والا ہے امام تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہر ایپ سے مبرہ علم سے مخصوص علم سے مشہور دین کا نظام مسلمانوں کی عزت منافقوں کے لیے غیظ و غذب اور کافیوں کی ہلاکت ہے امام یگانہ روزگار کوئی اس کے برابر نہیں کوئی دانش مند اس کا ہمسر نہیں اس کا بدلہ ممکن نہیں اس کی کوئی مثال و نظیر نہیں بغیر طلب کیے تمام فضیلتیں اس سے مخصوص ہیں کیونکہ فضیلت عطا کرنے والے خدا نے ساری فضیلتیں اس کی ذات کے لیے قرار دی ہیں کون ہے جو امام کی پوری طرح معرفت حاصل کر سکتا ہے کون ہے جو امام کو منتخب کر سکتا ہے افسوس افسوس عقلیں گمراہ ہو گئیں دانش مندیاں راستہ بھٹک گئیں خرد حیران ہو گئیں بصارتیں بے نور ہو گئیں صاحبان عظمت اس کے سامنے پست صاحبان حکمت حیران صاحبان قرداس اس کے سامنے کوتاہ فکر صاحبانِ عقل اس کے سامنے جاہل صاحبانِ شیر گونگے صاحبانِ عدب آجز صاحبانِ بلاغت ناتوان نظر آتے ہیں کس پہ یہ مجال اس کی ایک شان کو اجاگر کر سکے یا کوئی ایک فضیلت بیان کر سکے سب کے سب آجزی اور کوتاہی فکر و داما کا اعتراف کرتے ہیں جب ایک فضیلت کا بیان ناممکن ہے تو پھر ساری فضیلتوں کو کیا بیان کر سکیں گے اس کی حقیقت کیا سمجھ سکیں گے جب امام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے تو کس طرح امام کی جانشین بنا سکتے ہیں جو ان کو امام سے بے نیاز کر دے نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا امام ستارے کی طرح لوگوں کی پہنچ اور صفت بیان کرنے والوں کی مداسرائی سے بہت بلند ہے کہاں امام کہاں انسانوں کا انتخاب کہاں خرد کی رسائی اور امام کی طرح دوسرا کہاں ممکن ہے کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو ان صفات و خصوصیات کا حامل امام علیہ محمد علیہ السلام کے علاوہ کہیں اور مل سکتا ہے خدا کی قسم خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو بیکار کی تمنا کر رہے ہو ڈرو ایسی بلندی سے جہاں اگر قدم پھسلے تو سیدھے گہری کھائی میں گرو گے وہ لوگ اپنی ناقص اور حیران سر گرداں عقل کے سہارے امام معین کرنا چاہتے ہیں جتنا کوشش کریں گے اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے خدا انہیں غارت کرے کہاں بھٹک رہے ہیں بڑی سخت چیز کا ارادہ کیا ہے جھوٹ سے کام لیا ہے اور بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں حیرتوں میں گر پڑے ہیں کیونکہ آنکھ رکھتے ہوئے امام حق سے روح گردانی کی تھی شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے سجا کر پیش کیا تھا اور ان کو راستے سے منحرب کر دیا جبکہ لوگ خود بصیرت رکھتے تھے سورہ انکبت آئے 38 جس کو خدا اور رسول اور اہل بیت علم نے منتخب کیا تھا اس سے منہ مو موڑ لیا اور اپنے انتخاب کردہ کو تسلیم کر لیا جب قرآن آواز دے رہا تھا آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے اس سلسلے میں لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے خدا بند عالم ان باتوں سے پاکیزہ اور بلند ہے جس کو یہ لوگ شریک قرار دیتے ہیں سورہ قصص آیت اڑسٹھ خدا بند عالم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب خدا اور رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اپنے امور میں کوئی اختیار نہیں ہے سورہ احزاب آیت چھتیس یہ بھی فرمایا تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ باتیں تم پڑھتے ہو جو کچھ تم نے چاہا تم نے وہ لکھا ہے کیا ہمارے اوپر تمہارا کوئی حق ہے یا قیامت تک کی کوئی قسم ہے کہ اس طرح اپنے مفاد کے لیے بے بنیاد حکم کیا کرتے ہو ان سے دریافت کیجئے اس کا کون ذمہ دار ہے آیا ان کے پاس کوئی گواہ ہے اگر سچے ہیں تو گواہ پیش کریں سورہ قلم آیت چھتیس سے اکتالیس خدا عالم ارشاد فرماتا ہے قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں سورہ محمد آیت چوبیس اور ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے کیا خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں سورہ توبہ آیت ستاسی یا صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا دن حالیہ کے ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں خدا کے نزدیک سب سے بدتر چوپائے گونگے اور بہرے ہیں جو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے اگر خدا کو ان میں کسی اچھائی کا علم ہوتا تو ان کو ضرور سنواتا اگر ان کو سنوا بھی دیتا تب ہی یہ پشت کر لیتے اور منہ موڑ لیتے سورہ انفال آیت اکیس سے تینتیس یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں ہم نے سنا اور نافرمانی کی سورہ بقرہ آیت ترانوے امامت اقتصادی منصب نہیں ہے بلکہ یہ تو خداوند عالم کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر چار یہ لوگ کس طرح امام کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ امام وہ عالم ہے جہاں جہالت کا گزر نہیں وہ محافظ ہے جس کے پیچھے ہٹنے کا امکان نہیں وہ قداست و طہارت عبادت زہد و علم و طاعت کا معدن ہے پیغمان اکرم اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس سے مخصوص ہے جناب زہرا کی پاک و پاکیزہ نسل سے ہے نظم کوئی, کوئی صاحب حسب اس کے برابر نہیں قریش کے خاندان سے ہاشم کی بلند منزلتوں سے رسول خدا کی عزت سے خدا اند عالم کی رضا و خوشنودی سے اس کا تعلق ہے شریفوں کا شرف ہے عبد مناف کی سرسبد شاخ ہے اس کا علم نمودار اس کا ہلم کامل ہے امامت میں قوی سیاست میں ماہر ہے اس کی اطاط واجب ہے خدا کے حکم سے قائم ہے بندگان خدا کے لیے نصیحت کرنے والا ہے دین خدا کا محافظ ہے بے شک انبیاء اور ایمہ سروۃ اللہ علیہم کو خدا توفیقات عطا کرتا ہے اپنے علم و حکمت کے وہ خزانے عطا کرتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے اس بنا پر ان کا علم زمانے والوں کے علم پر فوقیت رکھتا ہے خدا اند عالم کا ارشاد ہے جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے وہ پیروں کا زیادہ مستحق ہے بنسبت اس شخص کے جو ہدایت نہیں کرتا بلکہ خود ہدایت کا محتاج ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کس طرح کے فیصلے کرتے ہو سورہ یونس آئے پینتیس خدا کا یہ بھی ارشاد ہے جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا سورہ بقرہ آیت دو سو انہتر خدا وند عالم نے جناب تعلود کے بارے میں فرمایا بے شک خدا وند عالم نے ان کو تمہارے لیے منتخب کیا علم و جسم میں وسعت دی خدا جی سے چاہتا ہے اسی مملکت عطا کرتا ہے خدا صاحب وسعت و علم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سینتالیس خدا انعالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی جن چیزوں سے آپ واقف نہیں تھے وہ باتیں آپ کو تعلیم دی آپ پر خدا کا بہت زیادہ فضل و کرم ہے سورہ نساء آئے 113 اپنے نبی کریم کے اہل بیت اور ان کی عزت و ذریت صلوات اللہ علیہم کے بارے میں ارشاد فرمایا کیا لوگ اس پر حسد کرتے ہیں جو خدا نے انہیں اپنے پدل و کرم سے عطا کیا ہے ہاں یقینا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور ان کو ملک عظیم دیا ہے تو کچھ لوگ ان پر ایمان لائے اور بعض نے ان سے منہ موڑ لیا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے سورہ نساء آئے چون جب خدا ان عالم کسی بندے کو اپنے بندگان کی اصلاح کے لیے منتخب کرتا ہے خدا اس کے قلب کو پشادہ کر دیتا ہے اس کے دل میں حکمت کے سر چشمے ودیت کر دیتا ہے اسے الہامی علم عطا کرتا ہے جس کے بعد وہ کسی بھی چیز کے جواب میں آجز نہیں ہوتا ہے سیدھے راستے سے منحرف نہیں ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے خدا کی جانب سے تائید شدہ توفیق یافتہ ہوتا ہے خطاؤں سے لگزشوں سے اور غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے خدا یہ تمام خصوصیات اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر خدا کی مکمل حجت ہو مخلوقات پر گواہ ہو اور یہ خدا بند عالم کا فضل و کرم ہے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور خدا بڑا فضل والا ہے سورج جمعہ آئے کیا لوگوں میں اتنی لیاقت و صلاحیت ہے کہ ان خصوصیات کے حامل کسی فرد کو منتخب کر سکیں یا جس کو انہوں نے منتخب کیا ہے اس میں یہ خصوصیت موجود ہیں تاکہ ان کو اپنا رہنما قرار دے سکیں خدا کی قسم ان لوگوں نے اپنے حق سے تجاوز کیا ہے خدا کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا ہے گویا اس سے واقف ہی نہیں ہے جبکہ خدا کی کتاب میں ہر گمراہی و ضلالت سے ہدایت ہے اور ہر مرض کی شفا ہے ایسے عظیم کتاب کو دور پھینک دیا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی تھی خدا نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے اور ان کو اپنا دشمن قرار دیا ہے اور ان کے لیے تباہی و بربادی معین کی ہے خداوند عالم کا ارشاد ہے اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کی ہدایت سے ہٹ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرے یقیناً خداوند عالم ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا ہے سورہ قصص آیت پچاس اور یہ بھی ارشاد فرمایا افسوس اور تباہی ہے ان کے حال پر اسن کے سارے اعمال برباد ہو گئے سورہ محمد آج نمبر آٹھ خدا نے یہ بھی فرمایا خدا اور صاحبانی ایمان کے نزدیک اس طرح کے لوگ سب سے زیادہ عذاب اور دشمنی کے مستحق ہیں خداوند عالم اس طرح ہر متکبر اور جابر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے خدا کا درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صد اللہ علیہ و وسلم اور ان کی آل پاک پر و صلی اللہ ع نبی محمد وسلم تسلیمن کثیر اصول کافی کتاب حجت باب نادر جامع پدل امام و حدیث اول کافی جلد اے یہ حدیث اتنی تفصیل سے اس لیے نقل کی تاکہ کسی قدر یہ اندازہ ہو جائے کہ امامت کا منصب کس قدر عظیم ہے امام کن بلند ترین صفات کا حامل ہے چونکہ صفات کا تعلق وجود کی گہرائیوں سے ہے جس تک خدا کے علاوہ کسی کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے چونکہ صرف خداوند عالم جانتا ہے کہ اس نے اپنے کن بندوں کو یہ صفات اور خصوصیات عطا کی ہیں لہذا خدا کے علاوہ کسی کو بھی امام اور خلیفہ معین کرنے کا حق نہیں ہے خداوند عالم خود امام کا انتخاب کرتا ہے اور اپنے رسول کے ذریعے اس کا اعلان کراتا ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان مقدس و پاکیزہ فراد کی امامت و ولایت سے متمسک قرار دیا اور ہمارے دلوں کو ان کی محبتوں سے منور کیا جن کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے منتخب کیا ہے اور جس سلسلے کی آخری کڑی تمام انبیاء و اولیاء اور ائمہ علم کی جملہ صفات جمال و جلال کا خلاصہ اور مجموعہ حضرت اجتبن الحسن لسکری امام زمانہ علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے خدا ان کے ظہور پر نور میں تاجیر فرمائے اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرمائے آمین. اعلان غدیر کے چودہ سو سال مکمل ہونے پر چودہ سو دس ہجری میں امامت کیا اہمیت اور غدیر کی مرکزیت کو نظر میں رکھتے ہوئے میدان غدیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی خطبے کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خلافت و امامت کے ایک ایک گوشے کو واضح کیا اور کس طرح لوگوں سے اعتراف و اقرار لیا تھا تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور یہ بھی روشن ہو جاتا ہے کہ اس قدر واضح اعلان کے بعد بھی لوگوں نے خواہشات نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اہربید علم السلام سے دوری اختیار کی اور گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دیلان غدیر کی آخری کڑی اور علی و فاطمہ السلام کا آخری معصوم فرزن حضرت العسکری علیہ السلام ہیں آئیے غدیر کے دن اپنے امام وقت سے تجدید عہد کرتے ہوئے اعلان غدیر کو زندہ رکھیں اور اپنی نسل تک اس پیغام کو پہنچائیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور رسول عر رسول علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل ہو یہ تھا کتاب کا پہلا حصہ اور اب ہم دوسرے حصے کی طرف رجوع کرتے ہیں جو خطبہ غدیر کا ترجمہ ہے اس کتاب کا دوسرا حصہ جو خطبہ غدیر کا ترجمہ ہے اسے پیش کیا جا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے خدا اللہ کے لیے حمد جو اپنی ذات کے واحد ہوتے ہوئے بلند و برتر اور سب پر غالب ہے اور پرد و منفر ہوتے ہوئے سب سے قریب ہے اپنے شان سلطانی میں اس جلالت کا اور اپنے اصول جہاں بانی میں اس عظمت کا مالک ہے جو اسے خود اور مستقل طور سے حاصل ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے وہ اپنی جگہ ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے وہ ساری خلقت پر اپنی قدرت اور اپنی دلیل و حجت سے غالب ہے وہ عزت و بزرگی والا ہے اور ہمیشہ سے لائق ستائش اور صاحب ذات و اسفات ہے اور ہمیشہ کے لیے تمام بلند چیزوں کا پیدا کرنے والا اور تمام بھجی ہوئی چیزوں کا بجھانے والا ہے بلند و پست کا خالق زمینوں اور آسمانوں کی باگ دوڑ اسی کے دست قدرت میں ہے عظمت خدا پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات سب اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ رب ہے ملائکہ اور روح کا ساری مخلوق پر فضل و احسان کرنے والا اور ان پر جو قرب حاصل کریں زیادہ سے زیادہ جو دو و بخش کرنے والا ہر آنکھ اس کی نظر میں ہے اور آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی کریم اور بردبار ہے اس کا کام آہستگی سے ہوتے ہیں اس کی رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت کے سائے میں لیے ہیں اور وہ سب پر اپنی نعمت سے احسان کرتا ہے انتقام لینے میں اسے جلدی کرنے کے احتیاج نہیں وہ مستحق لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور دلوں کے راز سے آگاہ ہے چھپائی ہوئی چیزیں اس پر مقفی نہیں اور خفیہ معاملات اس پر مشتبہ نہیں بلکہ آشکار ہیں ہر شے پر اس کا احاطہ ہے اور ہر چیز پر اسے غربہ حاصل ہے اس کی قوت ہر شے میں جاری و ساری ہے اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں اور ہر چیز کا خالی کو موجد ہے اور اس وقت سے ہے جب کوئی چیز موجود نہ تھی اور اپنے عدل کے ساتھ دائم و قائم ہے اور اس عزت و حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے شان اور اس سے بالا ہے کہ بینائیاں اس کا ادراک کر سکے وہ بنیائیوں کا ادراک کرتا ہے وہ باریوں کا علم رکھتا ہے اور ہر چیز سے آگاہ ہے اس کی ذات وہ ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ کر کے بیان نہیں کر سکتا وہ کیسا ہے اور نہ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کیا ہے عزروئے ظاہر یا عزروئے باطن سوائے ان حقائق کے جنہیں خود اس نے دلیل معرفت قرار دیا تدبیر کائنات میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کی قدسیت سے تمام عالم معمور ہے اور اس کا نور ہدایت کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے اس کا حکم بغیر کسی مشورے دینے والے کے مشورے کے نفاذ پاتا ہے امر تقدیر میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی تدبیر میں تفاوت و اختلاف نہیں ہر چیز جو اس نے پیدا کی اس کی صورت گری کسی نمونے کے بغیر کی اس نے جس چیز کو خلق کیا بغیر کسی کی مدد کے خلق کیا اور اس میں اسے نہ کوئی اہتمام کرنا پڑا نہ کسی ساز و سامان کی احتیاج ہوئی اس نے جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کیا وہ ہو گئی اور جس چیز کو پیدا کیا اس نے نمود حاصل کر لی وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی صنعت میں کامل اور بہترین سانے ہیں ایسا عادل کہ اس کی ذات سے کبھی ظلم صادر نہیں ہوتا وہ ایسی بزرگی والا ہے کہ تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہے اور اسی کی طرف ہوگی میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کی قدرت کے آگے پست ہے اور ہر شے اس کی حیبت کے مقابلے سر اور فرما بردار ہے وہ مالک حقیقی ہے مالکوں کا مالک افلاک کا حاکم اور کار فرما شمس و قمر سے خدمت لینے والا ان میں سے ہر ایک معین وقت کے لیے گردش میں ہے وہ رات کو دن پر غالب کر دیتا ہے اور دن کو رات پر غالب کر دیتا ہے اس طرح کے دن اور رات دونوں ایک دوسرے کے پیچھے برابر گردش میں ہیں وہ ہر کینا جابیر کا سر توڑنے والا ہے اور ہر سرکش شیطان کا ہلاک کرنے والا ہے نہ اس کا کوئی مد مقابل اور حریف ہے اور نہ کوئی ہمسر اور شریک وہ ایکتا ہے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا وہ معبود یکتا ہے اور پروردگار بزرگ کو برتر مالک حقیقی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے فوراً کر دکھاتا ہے وہ جانتا ہے اور ایک ایک بات جانتا ہے مارتا ہے اور جلاتا ہے فقیر بناتا ہے غنی بناتا ہے وہی ہساتا ہے وہی رلاتا ہے وہی قریب کرتا ہے اور وہی دور رکھتا ہے وہی محروم کرتا ہے اور وہی نوازتا ہے ہر طرح کا اختیار اسی کو ہے ہم اسی کے لیے ہے خیر و سعادت اسی کے اختیار میں ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں اس عزیز و غفار کے سوا کوئی معبود نہیں وہ دعا کا قبول کرنے والا اور عطاوں پر عطائے کرنے والا ہے وہ ہر ایک کے ساسو کا شمار جانتا ہے وہ جن و انس کا پروردگار ہے اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں فریاد کرنے والوں کی فریاد اس کو پریشان نہیں کرتی اور گریہ و اوزاری کرنے والوں کی گریا اوزاری سے وہ تنگ اور آجز نہیں آتا وہ نیک بندوں کو ہر برائی سے بچانے والا اور فلاح پانے والوں کو توفیق عطا کرنے والا ہے اور مالی کو آگاہ ہے مومنین کا اور تمام عالموں کا پروردگار ہے شکر خدا اس کا حق ہے ہر اس فرد پر جسے اس نے خلق فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرے اور شکر گزار رہے اور اس کی حمد کرے خوشحالی میں بدحالی میں راحت میں اور اسرت میں میرا ایمان ہے اس پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر میں اس کے عامر اور حکم کو سنتا ہوں اور اس کا مطیع و فرما بردار ہوں اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے بجا لانے کے لیے حاضر و آمادہ ہوں اور دل سے اس کا فیصلہ ماننے پر مستعد ہوں اس کی اطاعت کی خاطر اور اس کے قوت پہ خوف زدہ ہوں اس کے لیے اللہ کی ذات وہ ہے جس کے انتقام سے پناہ نہیں اور اس کا کوئی قطرہ نہیں کہ اس کی طرف سے کوئی ظلم ہوگا میں اپنے نفس کی طرف سے اس کے لیے اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ رب ہے اور جو کچھ اس نے میری طرف وحی فرمائی ہے اسے پہنچاتا ہوں اس احساس کے ساتھ کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر ایسی بلا نازل ہوگی جسے مجھ سے کوئی دفاع نہ کر سکے گا اور کیسا ہی بڑا تدبیر والا کیوں نہ ہو تبلیغ رسالت اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے مجھے آگاہ کیا کہ جو حکم اس وقت مجھ پر نازر کیا گیا اگر میں اسے نہ پہنچاؤں تو گویا میں نے اس کی رسالت کی نہیں پہنچائی اس خدا بزرگ و برتر نے اس بات کی ضمانت فرمائی ہے کہ وہ مجھے لوگوں کے شر سے بچائے گا اور اللہ کی ذات کافی اور کریم ہے اس نے مجھے یہ وحی فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رسول جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے رسالت ہی نہ پہنچائی اور اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے گا سورہ معدہ آیت پچپن او اناس جو کچھ اس نے نازل فرمایا میں نے اس کے پہنچانے میں کوتا ہی نہیں کی اور اب میں اس آیت کی شان نزول بھی تمہارے لیے واضح طور پر بیان کرتا ہوں واقعہ یہ ہے کہ جبرعیل علیہ السلام میرے پاس تین مرتبہ آئے اور یہ حکم لائے اعلان ولایت سلام کے ساتھ میرے رب کی طرف سے جو خود سلام ہے اور سلامی کا مبتدا ہے کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر ہر گورے اور کالے کو اطلاع دوں کہ علی نے ابھی طالب میرے بھائی میرے وسیع میرے خلیف اور میرے بعد امام ہیں جن کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسا سے تھی فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم سب کے ولی ہیں اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک آئے مجھ پر نازر فرمائی یقیناً اور بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکات دیتے ہیں اور علیب نے ابھی طالی علیہ السلام نے نماز قائم کی اور حالت رکو میں زکات دی خدا وند عز و جل کی خوش انہیں ہر حال میں مد نظر رہتی ہے اور میں نے جبرائیل سے خواہش کی کہ خداوند تعالی تعالیٰ مجھے اس حکم کے تم لوگوں تک پہنچانے سے معاف رکھے اس لیے کہ میں جانتا ہوں متقین کی کمی ہے اور منافقین کی کثرت اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کا مقروف پرے اور اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی سازشیں برو کار ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر خدا وند تعالی نے اس طرح فرمایا ہے امت کی ناقدری وہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا اور وہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت بات ہے اور یہ لوگ مجھے بارہا اذیتیں پہنچا چکے ہیں یہاں تک کہ میرا نام رکھا اور کہا کہ وہ تو بس سنتے ہی رہتے ہیں اور یہ سمجھ لیا کہ میں ایسا ہی ہوں اس وجہ سے کہ میں علی کو اپنے پاس زیادہ رکھتا ہوں اور ان کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہوں آخر اللہ تعالی نے اس بارے میں مجھ پر یہ آیت نازل کی اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بس سنتے ہی رہتے ہیں تم ان لوگوں کے جواب میں جو تم کو ایسا سمجھتے ہیں کہ کہہ دو اے رسول کہ تمہارا سننا ان کے لیے بہتر ہے سورہ توبہ 6 اور اگر میں یہ چاہوں کہ ان کے نام بتلاؤں تو بتلا سکتا ہوں اور اگر یہ چاہوں کہ ان کی طرف اشارہ کروں تو کر سکتا ہوں اور اگر یہ چاہوں کہ ان کا پتہ بتاؤں تو بتا سکتا ہوں لیکن و میں نے ان کے تمام معاملات میں اخلاق کریمانہ کا برتاؤ کیا ہے علی علیہ السلام امام کائنات اللہ تعالیٰ میرا کوئی عذر قبول نہیں فرماتا اور یہ حکم دیتا ہے کہ میری طرف اس وقت جو کچھ نازل کیا ہے وہ پہنچا دوں پنا حضرت آئے گلاوت فرمائی اے رسول جو کچھ علی کے بارے میں تمہارے پروگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی اور اللہ لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھے سورہ معاہدہ آیت پچپن اے لوگوں سمجھ لو کہ اللہ نے علی کو یقیناً تمہارے واسطے ایسا ولی اور ایسا مقرر کر دیا ہے جن کی اطاعت تعداد مہاجرینسار پر اور ان پر لازم ہے جو نیکی میں ان کے تابع ہیں ان پر بھی جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور ان پر بھی جو شہروں میں آباد ہیں اسی طرح ہر اجمی پر اور ہر عرب پر آزاد پر بھی اور غلام پر بھی ہر چھوٹے بڑے پر ہر گورے کالے پر اور ہر اس شخص پر جو خدا کی توحید پر ایمان رکھتا ہے ان کا حکم جاری ہوگا ان کی بات ماننی واجب ہوگی ان کا فرمان نافذ ہوگا جو ان کی مخالفت کرے گا اس پر خدا کی لانت ہے رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو ان کی پیروی کرے گا اور جو ان کی تصدیق کرے گا ایسے شخص کو اللہ نے قابل مخفرت قرار دیا اور اس شخص کو بھی جو علی کی بات سنے گا اور ان کی اطاعت کرے گا اوناس یہ آخری موقع اور مقام ہے کہ میں سب کے سامنے انہیں خلیفہ و جانشین مقام بناتا ہوں سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب کا حکم مانو کہ خدا وندے و جل تمہارا معبود اور تمہارا ولی ہے اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا ولی ہے جو تم سے کھڑا بات کر رہا ہے پھر میرے بعد اللہ کے حکم سے جو تمہارا رب ہے علی تمہارے ولی اور امام ہیں پھر قیامت کے دن تک امامت میری ذریت میں رہے گی جو ان علی کے صلب سے ہوگی یہ سلسلہ اس دن تک جاری رہے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آخرت میں حاضر ہوگی علیہ علی السلام باب علم نبی کوئی چیز حلال نہ ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے حلال قرار دیا اور کوئی چیز حرام نہ ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مجھے اللہ نے حرام و حلال کی معرفت دی اور میں نے ان علی کے سپرد کر دیا کتاب کا علم جو میرے رب نے مجھے دیا تھا اور حلال و حرام کا علم اے لوگوں کوئی علم ایسا نہیں ہے جسے خدا نے میری ذات میں محصور نہ فرما دیا ہو اور میں نے وہ علم امام المتقین علی علیہ السلام کو نہ دیا ہو کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ میں نے علی کو تعلیم نہ دیا ہو امام مبین یہی ہے علی, علی علیہ السلام کو نہ چھوڑنا لوگوں انہیں چھوڑ کر کسی اور طرف نہ جانا ان سے الگ نہ ہونا اور ان کو حاکم بنانے سے بیزاری اختیار نہ کرنا اس لیے کہ یہی ہدایت کریں گے حق کی طرف اور یہی حق پر عمل کریں گے اور یہی باطل کو مٹائیں گے اور یہی باطل سے باز رکھیں گے اور اللہ کے کام سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں نہ روک سکے گی پھر یہ بھی سمجھ لو کہ یہی پہلے شخص ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور جس نے رسول پر اپنی جان پیدا کی اور رسول کے ساتھ ہو کر اللہ کی عبادت ایسے حالت کرتے رہے کہ کوئی شخص ان کے سوا مردوں میں سے رسول اللہ کا ساتھی نہ تھا لوگوں ان کی فضیلت تسلیم کرو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے اور ان کی امامت کو مانو کہ اللہ نے ان کو امام مقرر کیا ہے لوگوں یہ اللہ کی طرف سے امام ہیں اور اللہ کسی ایسے شخص کی توبہ قبول نہ کرے گا جو ان کی امامت کا منکر ہوگا اور ہرگز اسے نہ بخشے گا اور اللہ کی طرف سے یہی ہوگا جو علی کے حکم کی مخالفت کرے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سخت سے سخت عذاب دے پس تم ان کی مخالفت سے بچتے رہنا کہ کہیں اس آگ میں نہ چلے جاؤ جس کا ایندھن آدمی ہوں گے اور پتھر اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے لوگوں مجھ سے پہلے انبیاء اور مرسلین کو قسم بخدا میری ہی بشارت دی گئی تھی اور میں ہی تمام نبیوں اور رسولوں کا خاتم اور تمام مخلوق پر خدا کی اولین حجت ہوں تو جو میری اس بات میں شک کرے اس نے گویا سب باتوں پر شکل کیا اور جو میری باتوں پر شک کرنے والا ہے جہنم اس کے واسطے تیار ہے لوگوں اللہ تعالی نے اپنے احسان و کرم سے جو مجھ پر ہر دم مبزول ہے یہ فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے اس خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میری طرف سے اب تک اس کی حمد و سنا ہو ہر صورت میں ہر حال میں علی علیہ السلام لوگوں علی کو بزرگ جانو کہ وہ میرے بعد تمام مرد و زن سے افضل ہیں ہمارے ہی سبب سے اللہ تعالی رزق ناصل فرماتا ہے اور اسی سے سب مخلوق کی زندگی و بقا جو شخص کے میرے اس قول کو رد کرے ملعون ہے مقزوب ہے اگرچہ اس کے خیال کے موافق نہ ہوں آگاہ ہو جاؤ کہ جبرائیل امین نے مجھے خدا کی طرف سے قبر پہنچائی ہے اور وہ فرماتا ہے کہ جو شخص علی سے دشمنی کرے اور ان سے دوستی نہ رکھے اس پر میری لانت ہوگی اور میرا غضب نازل ہوگا تو ہر نفس کو غور کرنا لازم ہے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیجتا ہے اللہ سے ڈرو اور اس کی مخالفت نہ کرو کہ طبت قدمی کے بعد کہیں قدم الرگز نہ کر جائیں بے شک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے اوناز وہ جمب اللہ ہے ان کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازر فرمائی ہے کہ کوئی نفس یہ کہے گا کہ افسوس میں نے جمب اللہ کے بارے میں کیسی کوتا کی عظمت قرآن لوگوں قرآن مجید کی آیت پر غور کرو اور اس کی آیتوں کو سمجھو اور اس کے محکمات پر نظر ڈالو اس کی متشابہات کی پیروی نہ کرو خدا کی قسم قرآن کی تنبیہوں کو تمہارے لیے کوئی صحیح طور پر بیان نہ کرے گا اور اس کی تفسیر کوئی واضح نہ کرے گا سوائے اس شخص کے جس کا ہاتھ میں پکڑے ہوں اور جس کو میں اپنی طرف اٹھائے ہوئے ہوں اور جس کا بازو میں تھامے ہوئے ہوں اور بتا رہا ہوں کہ بے شک جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے اور یہی علی ابی طالب میرا بھائی اور میرا وسیع ہے اور اس کا یہ ولی ہونا اللہ کی طرف سے ہے اور اسی نے یہ حکم مجھ پر نازل فرمایا ہے حدیث ائی یہ علی اور جتنے میری اولاد میں سے معصوم ہیں وہ سب سقل ازغر ہے اور قرآن مجید ثقل اکبر ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ والے کے حالات سے آگاہی دینے والا ہے اور اس سے موافقت کرنے والا ہے یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ نہ پہنچتے یہ خدا تعالی کے مخلوق ہیں اس کے امین ہیں اور اللہ کی زمین میں اسی کے مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں آگاہ ہو کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے سمجھ لو کہ میں نے پہنچا دیا ہوشیار ہو کہ میں نے سنا دیا خبردار ہو کہ میں نے کھل کر بیان کر دیا دیکھو خدا عزوجل نے فرمایا اور میں نے خدا عزوجل کی طرف سے بیان کر دیا سمجھ رکھو کہ میرے اس بھائی کے سوا کوئی اور امیر المومنین نہ ہوگا اور میرے بات اس کے سوا کسی دوسرے کے واسطے مومنین کی ریاست و سرداری جائز نہیں ہے پنا حضرت نے علی کے بازو پر ہاتھ مار کر ان کو بلند کیا یہاں تک کہ ان کے پاؤں رسول خدا کے گھٹنوں کے برابر آ گئے حالانکہ ہاتھ تو اسی وقت سے تھامے ہوئے تھے جس وقت کے آپ ممبر پر تشریف لے گئے تھے پھر فرمایا علیہ علیہ السلام کی خصوصیہ لوگو یہ علی میرا بھائی اور میرا وسیع اور میرے علم کا خزانہ دار ہے اور میری امت پر اور کتاب خدا کی تفسیر پر میرا خلیفہ ہے اور خدا کی طرف بلانے والا اور جن چیزوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ان پر عمل کرنے والا خدا کے دشمنوں سے لڑنے والا خدا کی اطاعت پر دوستی کرنے والا اس کی نافرمانی سے روکنے والا خدا کے رسول کا خلیفہ مومنوں کا امیر خدا تک پہنچانے والا اور خدا کے حکم سے ناقسین قاسطین اور مارکین سے لڑنے والا میں اپنے پروردگار کے حکم کے بے موجب کہتا ہوں اور میری بات پلٹی نہیں جائے گی میں بے حکم خدا یہ کہتا ہوں یا اللہ تو اس سے دوستی رکھنا جو اس سے دوستی رکھے اور ان سے دشمنی رکھنا جو اس سے دشمنی رکھے اور اس پر لانت کرنا جو ان کا انکار کرے اور اس پر غزب نازل کرنا جو ان کے حق کا منکر ہو جائے یا اللہ تو نے مچھور عائد نازل فرمائی کہ امامت تیرے ولی علی کے لیے ہے اور جب میں نے اسے کھل کر بیان کیا اور علی کو اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تو نے سے اپنے بندوں کے دین کی تخمیل کر دی ہے اور ان پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تو نے ان کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے پھر تو نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا پاستگار ہوگا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سورہ عمران آئے پچاسی یا اللہ میں تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا لوگوں سوائے اس کے نہیں کہ خدا ازل نے دین کو ان کی امامت کے ساتھ کامل کیا ہے تو جو شخص ان کو امام نہ مانے اور ان کے بعد قیامت تک میری اولاد سے اور ان کے سے جو ان کے قائم مقام ہوں ان کو امام نہ مانے تو جب وہ خدا کے حضور میں پیشی کیا جائے گا تو وہ ان میں سے ہوگا جن کے کل عمل حفت اور بے نتیجہ ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہوں گے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف نہ فرمائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی لوگوں علی تم سب سے زیادہ میری نصرت کرنے والا اور تم سب سے زیادہ میرے نزدیک حقدار اور تم سب سے زیادہ میرا عزیز ہے خدا اور میں دونوں اس سے راضی ہوں اشنودی خدا کی کوئی آیت ایسی نہیں اتری جو ان کے بارے میں نہ ہو اور مومنوں کو کسی جگہ خدا نے مخاطب نہیں کیا مگر یہ کہ اصل خطاب ان سے ہی ہے اور قرآن مجید میں مدہ کی کوئی آیت ایسی نہیں اتری جو ان کی شان میں نہ ہو اور اللہ نے سورہ حل عطا میں جنت کی شہادت خاص انہی کے لیے دی ہے اور وہ سورت ان کی, سوا کسی دوسرے کی شان میں نازل نہیں فرمائی نہ ان کے سوا کسی اور کی اس میں تعریف فرمائی ہے لوگوں وہ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جدال و قتال کرنے والے ہیں وہ طاہر و برگزیدہ خدا تک پہنچانے والے اور خود ہدایت یافتہ ہیں تمہارا نبی سب سے اچھا نبی اور تمہارا وسیع سب سے اچھا وسیع اور آل کی اولاد سے بہترین اوسیہ ہوں گے لوگوں ہر نبی کی ضروریت خود اس کے صلب سے ہے اور میری ضروریت علی کے صلب سے حسد کا انجام لوگو ابلیس نے آدم کو حسد کے سبب جنت سے نکلوایا تو تم علی سے حسد نہ کرنا ورنہ تمہارا کل اعمال اکارت ہو جائے گی اور تمہارے قدم ڈگمگا جائیں گے آدم صرف ایک تر کے اولا کی وجہ سے زمین پر اتارے گئے تھے حالانکہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے تو پھر تمہاری کیا حالت ہوگی جس حالت میں تم وہ جو کچھ ہو اور تم میں بعض خدا کے دشمن بھی موجود ہیں خبردار ہو کے علی سے سوائے شقی کے اور کوئی بکز نہ رکھے گا اور سوائے خدا کے پسندیدہ بندے کے کوئی اور علی کا دوست نہ بنے گا اور سوائے مومن خاص کے کوئی اس پر ایمان نہ لائے گا واہ علی ہی کے بارے میں خدا تعالی نے سورہ عصر ناظر فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عصر کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وسیعت کرتے رہے سور عصر آیت ایک سے تین لوگوں میں نے اللہ کو گواہ کیا اور اپنی رسالت تم پر پہنچا دی اور رسول کے ذمے سوائے پیغام صاف صاف پہنچا دینے کہ اور کچھ نہیں ہے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر ایسی حالت میں کہ تم ماننے والے ہو سورہ عمران آیت ایک سو دو لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ ہی ساتھ اتارا گیا ہے سورہ تغابل آئے آ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں پھر ان کو ان کی پشت کی طرف پھیر دیں سورہ نسا مخالفت نہ کرنا لوگو اللہ کی طرف سے نور ہدایت میری ذات میں ہے پھر وہ علی کو منتقل ہوگا پھر ان کی نسل میں مہدی قائم تک رہے گا جو اللہ کے حقی بابت مواخذہ کرے گا اور ہمارے حق کی بابت بھی اس لیے کہ خدا عزوجل نے ہم کو حجت قرار دیا ہے تمام اہل عالم کی تقسیر کرنے والوں پر انعد برتنے والوں پر مخالفت کرنے والوں پر زلالت کرنے والوں پر گناہ کرنے والوں پر اور ظلم کرنے والوں پر لوگوں میں تم کو ڈراتا ہوں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں میں مر جاؤں گا یا قتل کر دیا جاؤں گا تو تم میں سے جو اپنے پچھلے پاؤں پلٹ جائیں گے تو وہ اللہ کا کبھی کچھ نہ بگاڑے گا اور اللہ شکر گزار بندوں کو جزائے خیر دے گا سورہ عمران آئے ایک سو چوبیس آگاہ رہو کہ علی صبر و شکر سے موصوف ہیں اور ان کے بعد میری وہ اولاد جو ان کے سب سے ہے لوگوں تم اللہ پر اپنے اسلام کا احسان نہ جتو ورنہ وہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور اس کی طرف سے تم کو عذاب پہنچے گا یقیناً وہ ایسے لوگوں کی گھات میں ہے سورہ حجرات آئے سترہ مخالفین کا انجام لوگوں ان قریب میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ کی جائے گی لوگوں اللہ اور میں دونوں ان سے بیزار ہیں لوگوں یقیناً وہ سب اور ان کے دوستدار اور ان کے پیروکار اور ان کے مددگار جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے تکبر کرنے والوں کی جگہ ایسی بری ہے آگاہ ہو جاؤ کہ یہی اشخاص اصحاب صحیفہ کتبہ لکھنے والے ہیں اب تم میں سے جس کو مطلوب ہو وہ صحیفہ میں نظر کرے امامت اہل بیت علیہ السلام لوگوں میں امامت اور وراثت کو قیامت تک اپنی اولاد میں چھوڑتا ہوں اور جس بات کو پہنچانے کا حکم مجھ کو دیا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی تاکہ حجت ہو ہر حاضر و غائب پر اور ہر اس شخص پر جو یہاں موجود ہے یا جو موجود نہیں ہے اور ہر اس شخص پر جو پیدا ہو چکا ہے یا جو پیدا نہیں ہوا ہے اس لیے کہ ہر حاضر پر لازم ہے کہ غائب تک اس خبر کو پہنچائے اور ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بیٹے تک خبر پہنچائے اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے اور ان کے ساتھیوں پر لانت کرے گا اور اسی وقت اے دونوں گروہ کے لوگ ہم تمہارے حساب لینے کے لیے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے پھر دونوں پر آگ کی لپٹ اور پگھلا ہوا تانبا بھیجا جائے گا کہ تم دونوں اسے نہ روک سکو گے لوگ یقیناً خدا جس حالت میں اچھے سے الگ نہ کر دے اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ تم کو غیر پر مطلع کرے لوگوں کوئی بستی ایسی نہیں جس کے لوگ خدا اور رسول کی تقزیب کرے اور خدا اس بستی کو تباہ نہ کر دے چنانچہ ہر ظلم کرنے والی بستی تباہ کی جائے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما چکا ہے. یہ تمہارا امام اور تمہارے ولی ہیں اور وہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ نے جو وعدہ ان سے کر لیا ہے وہ سچا کر دکھائے گا لوگوں تم سے پہلے بہت سے لوگ بہ چکے ہیں اللہ نے پہلوں کو بھی گمراہی کے سبب ہلاک کیا اور وہ باد والوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے لوگو بے شک اللہ نے مجھ کو امر بھی فرمایا ہے اور نہ بھی فرمائی ہے اور میں نے علی کو امر بھی کیا ہے اور نہ بھی علی نے امر و نہ کا علم خدا کی طرف سے حاصل کیا لہٰذا تم ان کے امر کو سنو سلامت رہو گے اور ان کی اطاعت کرو ہدایت پاؤ گے وہ جس بات سے تم کو روکے اس سے بچو صحیح راستے پر رہو گے اور جدھر وہ لے چلنا چاہتا ہے ادھر ہی چلو مختلف راستے تم کو ان کے راستے سے نہ ہٹائے میں خدا کے سراط مستقیم ہوں جس کی اتباع کا خود خدا نے تم کو حکم دیا ہے پھر میرے بعد علی سرات مستقیم ہے پھر میرے فرزند جو ان کے سلب سے ہیں امام ہیں ہادیان حق اور عادلان حق پھر آ حضرت نے سورہ الحمد تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے رحمان و رحیم ہے یوم حساب کا مالک خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو ہم کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ ان کی راہ جنہیں تو نے نعمت عطا کی نہ ان کی راہ پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کی سورہ حمد میرے بارے میں نازل ہوئی اور ان یعنی آئمہ کے لیے عام ہے اور انہی کے لیے خاص بھی وہی اولیاء خدا ہیں جنہیں نہ آئندہ کی بابت کوئی خوف ہوگا نہ گزشتہ کا رنج آگاہ رہو کہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہی غالب آنے والے ہیں سورہ معدہ آئے چھپن سمجھ لو کہ علی کے دشمن وہی ہیں جو خدا کی نافرمانی کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہیں اور وہ کے بھائی ہیں جو دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کے کان میں سنہری باتیں پوکھتے رہتے ہیں آگاہ ہو کہ ان کے دوست جتنے ہیں وہی کچی مومن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرتے نہ پاؤ گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو سورہ مجادلہ آئے باعث آگاہ رہو کہ ان کے جو دوست دار ہیں ان کے اوصاف خدائے عزوجل نے یوں بیان فرمائے ہیں کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا امن و اطمینان انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں سورہ انام آیت 82 خبردار جو ان کے دوست دار ہیں وہ امن و اما کے ساتھ جنت میں پہ پہنچیں گے اور فرشتے انہی کو سلام کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو گئے اب ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے جا رہو سورہ زمر آیت 73 آگاہ رہو کہ انہی کے دوست ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں گے سورہ غافر آئے پینتالیس دشمنان سن رکھو کہ انہی کے دشمن وہ ہیں جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے بھول نہ جانا کہ انہی کے دشمن وہ ہوں گے جو جہنم کی چنکھاڑ سنیں گے جس وقت کہ وہ جوش مارتا ہوگا اور اس کی چیخ نکلتی ہوگی جب بھی کوئی گروہ اس میں داخل ہوگا تو وہ اپنے ہم جنس گروہ کو لانت کرتا ہوگا سمجھ لو کہ وہ انہی کے دشمن ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگہبان ان لوگوں سے دریافت کریں گے کہ آیا کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا اور وہ کہیں گے ڈرانے والا تو آیا تھا سورہ ملک آیت آٹھ اور نو اسے آیت میں خدا فرماتا ہے دو زخو کو خدا کی رحمت سے دوری ہے تو سمجھ لو کہ وہ انہی کے دوست ہیں جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے گناہوں کی بخش بھی ہے اور بڑا اجر بھی لوگوں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آک میں اور جنت میں بڑا فرق ہے ہمارا دشمن وہ ہے جس کی اللہ نے مذمت بھی کی ہے اور اس پر لانت بھی کی ہے اور دوست ہمارا وہ ہے جس کو اللہ نے دوز بھی رکھا اور اس کی مداح بھی کی لوگو یاد رکھو میں ڈرانے والا ہوں اور علی منزل مقصود تک پہنچانے والے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عظمت لوگوں میں نبی ہوں اور علی میرے وسیع ہیں آگاہ ہو کہ آخری امام قائم علیہ محمد مہدی ہم ہی دونوں کی نسل سے ہوگا خبردار ہو کہ وہی تمام دینوں پر غالب آئے گا یہ سمجھ لو کہ ظالموں سے بدلہ لینے والا ہی ہوگا یاد رکھو کہ قلعوں کا فتح کرنے والا اور ان کو منہدم کرنے والا وہی ہوگا سمجھ لو کہ مشرکوں کے ہر قبیلے کو قتل کرنے والا وہی ہوگا یاد رکھو کہ خدا کے دوستوں کے ہر خون ناحق کا بدلہ لینے والا وہی ہوگا سمجھ لو کہ خدا عزوجل کے دین کی نصرت کرنے والا وہی ہوگا یاد رکھو کہ اس گہرے سمندر میں سب سے زیادہ فیض پانے والا وہی ہوگا آگاہ رہو کہ ہر فضیلت والے کی فضیلت اور ہر جاہل کے جہل کی نشاندہی وہی کرے گا یہ بھی سمجھ لو کہ وہ خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ ہوگا آگاہ رہو کہ وہ ہر علم کا وارث ہے اور اس پر پورا احاطہ رکھنے والا ہے یہ بھی سن رکھو کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا اور خدا پر ایمان کی ہر بات بتانے والا ہوگا یاد رکھو کہ وہ اعلیٰ درجے کا سمجھدار اور متین ہوگا یہ بھی سمجھ لو کہ کل معاملہ اسی کے سپرد ہوگا یہ بھی یاد رہے کہ اس سے پہلے جو گزرے سب نے اس کی بشارت دی ہے خوب سمجھ لو کہ حجت خدا کی طور پر وہی باقی رہے گا اور اس کے بعد کوئی نئی حجت نہ ہوگی حق صرف اس کے ساتھ ہوگا اور نور صرف اس کے پاس ہوگا خوب سمجھ لو کہ اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور اس کے مقابلے پر کوئی فتح نہیں پائے گا یاد رکھو کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا ولی ہے اور خدا کی مخلوق میں اس کا مقرر کیا ہوا حاکم ہے اور ظاہر و باطن پر خدا کا امین ہے اہتمام بیعت لوگوں میں نے تمہارے لیے حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیا اور تم کو سمجھا دیا اب یہ علی میرے بات تم کو سمجھائیں گے سمجھ لو کہ اپنا خطبہ ختم کر چکنے پر میں تمہیں بلاؤں گا علی کی بیعت کرنے کے لیے اور اس کا اقرار کرنے کے لیے پہلے میرے ہاتھوں پر بیعت کرنا اور میرے بات علی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے خدا سے بیعت کی اور علی نے خود مجھ سے بیعت کی اور میں خدا کے حکم سے اس کی بیعت تم سے لیتا ہوں اب جو اس کو توڑے گا اس کا زر اسی کی ذات پر پڑے گا سورہ پتہ پندرہ حج کی اہمیت لوگوں صفا و مروہ خدا کی نشانیاں ہیں پس جو شخص کھانے خدا کا حج کرے یا عمرہ بجا لائے ان دونوں کے درمیان صحیح کرنے میں گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے سورہ بقرہ آئے ایک سو اٹھاون لوگو خانۂ کعبہ کا حج کیا کرو اس لیے کہ جس گھر کے لوگ بیت اللہ جائیں گے وہ غنی ہو جائے گا اور جو باوجود استطاعت حج سے جی چرائیں گے وہی فقیر ہو جائیں گے لوگوں جو مومن حج کے مقامات میں جا کھڑا ہوگا خدا وندتا اعلیٰ اس کے کل پچھلے گناہ بخش دے گا پس جب اس کا حج پورا ہو چکے تو اس کو چاہیے نئے سرے سے نیک اعمال بجا لائے لوگوں حج کرنے والوں کو مدد بھی دی جائے گی اور جو کچھ ان کا خرچ پڑے گا اس کا بدل بھی ان کو ملے گا اور اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہ فرمائے گا سورہ توبہ آئے 120 لوگوں بیت اللہ کا حج دین کی تکمیل کے ساتھ اور فقہ کو صحیح طرح سمجھ کے کرنے اور مشاہد مقدسہ سے توبہ کیے بغیر اور گناہ کے ارادوں سے اپنے نفس کو پاک کیے بغیر نہ جانا حضرت علی علیہ السلام علمی پناہ گاہ لوگوں نماز پڑھنا اور زکات دینا جیسا کہ خدا تعالی نے تم کو حکم دیا ہے اگر تمہاری مدت بڑھا دی جائے اور پھر تم سے کوتاہی ہو جائے یا تم بھول جاؤ تو یہ علی تمہارے حاکم ہے یہ تمہارے لیے ان حقائق کو واضح کر دیں گے اس لیے کہ خداوند تعالی نے انہی کو میرے بات مقرر کیا ہے اور انہی کو میرا اور اپنا خلیفہ بنایا ہے جو خدا کی باتیں تم ان سے دریافت کرو گے وہ تمہیں بتلائیں گے اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ تمہارے لیے واضح کر دیں گے آگاہ ہو کہ حلال و حرام کی تعداد اتنی ہے کہ اس کا احتاہ نہیں ہو سکتا اور نہ میں سب تمہیں پہنچوا سکتا ہوں ہاں ایک ہی مقام پر تمام حلال کو بجا لانے کا حکم دیتا ہوں اور حرام کے ارتکاب سے ممانعت کرتا ہوں لہٰذا جان لو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ امیر المنین علیہ السلام کے بارے میں اور جو امام ان کے بعد ہوں گے تم سے بیعت لے لوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر قیامت تک سلسلہ امامد مجھ سے اور علی سے ہے مہدی بھی انہیں میں سے ہوگا جو حق کے ساتھ فیصلے کریں گے ابدی شریعت لوگوں ہر حلال جو میں تم کو بتا چکا ہوں اور ہر حرام جس سے میں تم کو منع کر چکا ہوں خوب سمجھ لو کہ میں اس سے کبھی نہ ہٹوں گا اور کبھی نہ بدلوں گا لہذا تم ابھی سے یاد رکھو اس کی حفاظت کرو اور اس کے بارے میں ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہو اور اس کو کبھی نہ بدلنا اور کبھی اس میں تغیر نہ کرنا دیکھو میں پھر اس بات کی تجدید امر کرتا ہوں یاد رہے کہ نماز پڑھنا اور زکوۃ دینا نیک کام کرنے اور بدی سے بچنے کا حکم کرتے رہنا یہ بھی سمجھ لو کہ نیکی کا حکم دینے میں مقدم بات یہ ہے کہ میرے قول کے بموجب عمل کرو اور جو اس وقت حاضر نہیں اس تک پہنچا دو اور اس سے میری بات منوا لو اور میری بات کی مخالفت سے اسے باز رکھو اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور میرا بھی یہی حکم ہے اور بغیر امام کے نہ امیر بن معروف ممکن ہے اور نہ نہ یہ یعنی ان سلسلہ امامت لوگو قرآن مجید تم کو بتاتا ہے کہ ان کے بعد آنے والے ایما انہی کے اولاد میں سے ہوں گے اور میں یہ بھی تم کو بتا چکا ہوں یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں جس موقع پر خدا یہ فرماتا ہے اور اس نے اسے اس کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ قرار دے دیا سورہ زخرف آئے 28 اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے تذکرہ قیامت لوگوں پرہیزگاری اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو قیامت سے ڈرو جیسا کہ خدا فرماتا ہے اس سات کا زلزلہ بڑی چیز ہے موت کو یاد کرو حساب یاد کرو خدا کے حضور میں جانچ اور بعض پرس کو یاد رکھو ثواب و عذاب کو یاد رکھو جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے ثواب دیا جائے گا اور جو شخص بدی لے کر آئے گا جنت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا تاکید عہد لوگو تمہاری تعداد اس سے زیادہ ہے کہ ایک ہی وقت میں مجھ سے ایک ایک کر کے بیت کر سکو لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے اس بات کا اقرار کرا لوں کہ میں نے علی کو مومنین کا امیر مقرر کر دیا اور اس کے بعد ان ائمہ کے لیے جو میری اور ان کی اولاد سے ہوں گے تم کو بتا چکا ہوں کہ ذریت میری ان کے سلب سے ہوگی ذریت تو لو اب تم سے مل کے کہہ دوں کہ آپ نے ہمارے پروردگار کی طرف سے اور اپنے پروردگار کی طرف سے علی کے معاملے میں اور ان ائما کے معاملے میں جو ان کے اولاد سے اور ان کے سلب سے ہوں گے جو کچھ بھی پہنچایا ہم نے سن لیا اور ہم اس پر راضی ہیں اطاعت پہ تیار ہیں ہم اپنے دل سے جان سے زبان سے اور ہاتھ سے اسی پر بیعت کرتے ہیں اسی پر ہم جیئیں گے اور اسی پر ہم مریں گے اور اسی پر مبوس ہوں گے ہم اس میں کوئی تغیر و تبدل نہ کریں گے نہ اس میں کسی شک و شبے کو راہ دیں گے نہ کبھی اس عہد سے پھریں گے نہ اس پیمان کو توڑیں گے اور ہم اللہ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی اور امیر المن علی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے اور ان ائمہ کی جو ان کے اولاد سے ہیں اور جن کا آپ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی ذریت سے اور ان کے سب سے حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کے بعد ہوں گے سردار جوانان جنت حسنِ علیہ السلام کا رشتہ جو مجھ سے ہے میں بتا چکا ہوں اور ان دونوں کی منزلت جو میرے پروردار کے نزدیک ہے وہ میں تم کو اچھی طرح دکھلا چکا ہوں یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور دونوں اپنے باپ علی علیہ السلام کے بعد امام ہیں اور میں حکم خدا علی سے پہلے ان کا باپ قرار دیا گیا ہوں اور یہ بھی کہو ہم نے اس معاملے میں اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت کی علی کی اطاعت کی اور حسن و حسین کی اور ان عیمہ کی اطاعت کی جن کا آپ نے ذکر کیا یہ عہد و پیمان ہے جو امیر المومنین کے لیے ہمارے دلوں سے جانوں سے زبانوں سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر لیا گیا ہے جس نے ان دونوں یعنی حسنین کو اپنے ہاتھوں پر بھی اٹھایا ہے اور اپنی زبان سے بھی ان دونوں کو بزرگی کا اقرار کیا ہم ان کے بجائے کسی اور کو نہ چاہیں گے مزید تاکہ اور جب تک جان میں جان باقی ہے کبھی اس عہد سے نہ پھریں گے ہم آپ کی طرف سے یہ بات اپنی اولاد اور خاندان میں دور اور نزدیک کے ہر دفتر تک پہنچا دیں گے ہر فرد تک پہنچا دیں گے ہم اللہ کو گواہ کرتے ہیں اور اللہ گواہی دینے کو کافی ہے اور آپ بھی اس معاملے میں ہمارے گواہ ہیں اور ہر وہ شخص گواہ رہے جو خدا کا متی ہے اور ظاہر ہو یا پوشیدہ اور خدا تعالی کے فرشتے اور اس کے لشکر اور اس کے بندے بھی گواہ رہیں اور سب گواہوں سے بڑھ کر خود خدا تعالی ہے لوگوں تم کیا کہتے ہو اس لیے کہ اللہ ہر آواز کو پہچانتا ہے اور ہر نفس کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اب جو ہدایت پائے وہ اس کی اپنی ذات کی بہتری کے لیے ہے اور جو بھٹک جائے وہ اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچائے گا اور جو بیعت کرے وہ اللہ سے بیعت کرے گا یعنی اس کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوگا لوگو اللہ سے ڈرو اور امیر علی اور حسن و حسین اور ان ائمہ سے جو کلمہ باقیہ ہے بیعت کر لو بعد اس کے کہ جو, جو بے وفائی کرے گا اللہ اسے ہلاک کرے گا اور جو وفا کرے گا اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور جو اس بیعت کو توڑے گا توڑنے کا ذر اسی کی ذات پر پڑے گا سورہ فتح آیت دس لوگوں جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ کہو اور اسی وقت سے علی کو امیر کہہ کر سلام کیا کرو اور یہ بھی کہو کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اے ہمارے پروردگار ہم تیرے بخشش کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی طرف بازگشت ہوگی اور یہ بھی کہو کہ سب تعریف اسی اللہ کے لیے زیبا ہے جس نے ہم کو ان باتوں کی ہدایت فرما دی اور اللہ ہمارے رہبری نہ فرماتا تو ہم ہدایت نہ پاتے سورہ آراف آئے تیتالی فضائل علی علیہ السلام لوگوں اللہ کے نزدیک علی ابن ابھی طالب کے فضائل بہت ہیں اور اس نے جو کچھ مجھ پر قرآن مجید میں نازر فرمائے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ میں کسی ایک مقام پر اپنے خطبے میں ان کو بیان کر سکوں پھر جو شخص بھی تم کو فضائل بتائے اور سمجھائے تو تم اس کی تصدیق کرنا نتیجہ ولایت علی علیہ السلام لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کی اور علی کی اور ان ائمہ کی جن کا میں ذکر کر چکا ہوں اطاط کرے گا وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا لوگو جو علی سے بیت کرنے میں ان سے دوستی رکھنے میں اور ان کو امیر المنین تسلیم کرنے میں سب کرنے والے ہوں گے جنت کی نعمتوں کے بارے میں وہی کامیاب ہوں گے لوگوں وہی بات کہو جس بات کے کہنے سے اللہ تم سے راضی ہو پھر اگر تم اور زمین پر جتنے آباد ہیں وہ سب کافر بھی ہو جائیں تو تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے یا اللہ تو سب مومنوں کو بخش دے اور سب کافیروں پر اپنا غزب نازل کر اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے زیبا ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے خطبہ مکمل ہونے کے بعد وہاں موجود تمام لوگوں نے ہاتھوں سے حکم خدا اور حکم رسول کی اطاعت کی سورہ بقرہ آئے دو سو پچاسی اصحاب نے بیعت کی اس کے بعد ہر ایک نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی اور بیعت کرنے والوں میں ابو بکر اور عمر پیش پیش تھے اور انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی